اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نقفه قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبعو اللہ ما یوحا ایلیا قل هل یستبیل اعما والبطیر ما في في کتاب وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستني السوق إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى جب کسی نبی کو مخلوط فرماتے ہیں تو وہ نبی اس معاشرے میں اس زمانے میں سب سے زیادہ پلب رکھنے والا ہوتا ہے لیکن کچھ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبی کے شاعن شان نہیں ہوتے یا پھر کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ بھیا نہ نے اپنے لیے خاص کیے ہوتے ہیں تو اللہ العالمین وہ علوم اپنے انبیاء کو جیسے اللہ سے بہانا ہوا نے فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادب اور شاعری کا بڑا دور دورہ تھا اور ایسے ادب کو اپنی زبان دانی اور اپنے علم ادب فن شاعری انشاء پردازی اور نسلی ادب پر بڑا مان اور بڑا ناز تھا اور اس وقت جسے شیر نہیں آتا جو شاعر نہیں ہوتا تھا اسے کوئی خاص اہمیت معاشرے میں نہیں دی جاتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علی بجنائی ان میں سے بھی اکثر شعراط تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہنر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان ابن الفطان سیدنا علی رضی اللہ تعالی تعالیٰ مجمعی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اظواج دی. دیگر صحابیات بھی دی. ان میں سے اکثر لوگ شاعر تھے شیر کہتے تھے اور نبوت و رسالت سے نوازا تو قرآن مجید فرقان خمید اللہ تعالی نے اسی ادیبانہ پیرائے میں نارج کیا اور قانج کا جو ادب تھا اس کی ثقافت و برادر اور اس نے علم اور علم بیان کے جو مذاہب تھے وہ اس قدر اعلیٰ عمدہ اور لاجواب تھے کہ اس وقت کے بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے شعراء وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور جب انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ یہ کہنے لگے یہ تو شاعر ہے اور شاعری کے انداز میں کچھ کلام پیش کر رہا ہے اور اسے وہی کا نام دیے جا رہا ہے اللہ صاح نے ان کے اس دعوے کی یکسر نفی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَمَا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا وما الملہ اور شاعری آپ کے شاعم شان ہی نہیں ہے ہم نے شاعری شاعر ہونا اجیب ہونا اہل عرب کے ہاں یہ بہت بڑا رتبہ اور مقام تھا تو اللہ سبحانہ و تعلی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے کہیں اونچا قرار دیا اور فرمایا واما شہر وا ل ہم نے انہیں شاعری سکھائی ہی نہیں ہے اور شاعری ایسے شاعن شان بھی نہیں جسے تم ایک بہت اونچا مقام و مرتبہ سمجھتے ہو وہ فن اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہم نبی کو سکھائیں اور نبی کو اس کی تعلیم دے نبی کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں اونچا اور کہیں زیادہ ہے <خصف> اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے مجنون ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے ان سب باتوں کی کی, کی کیونکہ یہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے شاعر ہونا ایک فضیلت کی بات ہے ایک خوبی ہے لیکن نبی اور رسول کے لیے شاعر ہونا یہ کوئی فضیلت اور خوبی نہیں ہے کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ اس سے بہت براند ہوتا ہے تو یہ علم معاشرے میں ایک مقام اور حیثیت رکھتا ہے لیکن چونکہ نبی کے شایان شان نہیں اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے شاعری کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کن تو جوانے ایڈ کرے اللہ سبحانہ ہوا نے مجھے جانے کلمات مار دیے ہیں بات انتہائی مختصر ہوتی ہے جملہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس جملے کے اندر جو مخہوم اور معنی اور اس کے اندر موجود حکمتیں اور دانائی کی باتیں اور علم وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جواب میں ال کریں مختصی بات لیکن اس کے اندر سے چھوٹے سے جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کئی کئی مسائل کا حل نکلتا ہے یہ خوفی اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انتہائی جامع کلمات پر مشتمل کتاب بنائی ہے اس کی آیات بھی بڑی جامع ہیں اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ مانے بھی ہی ہیں کہ کوئی آدمی اپنی مرضی اور اپنے تصورات اپنے خیالات قرآن مزید قرقان حمید کی آیات میں ٹھونس نہیں سکتا شامل نہیں کر سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مزید کی آیت اور کوئی باطل عقیدہ باطل نظریہ رکھنے والا قرآن کی آیت سے اپنے باطل موقف کی تائید پیش کر سکے ممکن ہی نہیں ہے لاسی ہل واطل بے ہی والا محلفی تنزیل المثیم حمید واطع نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے یہ تنظیل من حقیم حمید نہایت پر حکمت اور نہایت تعریف والے مالک کی طرف سے نادر کرتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ رب نے جامع اور مانع بنایا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دانی کا ایسا ملکہ فرمایا کہ آپ کے اقوال وہ بھی جواب القلم ہیں انتہائی جامع اور مانع جچے تلے الفاظ آپ کی حادث اور آپ کے فراہمی کے ہوتے ہیں اسی طرح ایک علم غیب کا بھی ہے اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے یہ علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا یہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ اللہ سبحانہ ہو و تعلی کا خاصہ ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے ہاں اپنے خزانہ غیب میں سے کچھ باتیں انبیاء کرام رام اللہ علیہ ویم کے ذریعے جو مخلوق کو انسانیت کو بتانا مقصود ہوتی ہیں وہ بدری وٹی بتا دی جاتی ہیں ان غیب کی چند خبروں اور چند باتوں کی وجہ سے کچھ لوگ شکوق و شگوہات کا شکار ہوئے اور سمجھنے لگے کہ شاید اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں وہ غور سے سن لیں انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا چند ایک مثالیں ہیں ان پہ غور کریں تو یہ غیب کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں دو شعبے بہت مظلوم ہیں ایک حکمت ڈاکٹری کا شعبہ اور دوسرا علوم شرعیہ کا شعبہ مظلوم اس لیے ہے کہ آپ جس کو بھی چھیڑ کے دیکھیں وہ ہی اپنے آپ کو بہت بڑا مختلف سمجھے گا اور آپ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی بتائے نہ بتائے لیکن دیمار داری کرنے کے لیے آنے والے سارے ڈاکٹر ہوتے یہ کھا لو یہ کر لو یہ کر لو اچھا اس سب کچھ کے باوجود پتہ ہے سر میں درد ہو کون سی دوائی کھانی ہے پیٹ میں درد ہو کیا دوائی کھانی ہے جی بخار چڑھ جائے تو کون سی گولی لینی ہے یہ بنیادی چند ایک باتیں تقریباً سارے لوگوں کو ہی پتا ہے کسی کو کچھ ایک زیادہ باتیں پتا ہوتی ہیں کسی کو کم لیکن یہ موٹی موٹی چند ایک چیزیں تھوڑی بہت یہ سب کو ہی علم ہوتی ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیا وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر یا حکیم قرار دیتا ہے کبھی بھی نہیں اس کو پتہ ہے معلوم ہے کہ فلاں بیماری کی یہ دوائی ہے فلاں کی یہ دوائی ہے فلاں کی یہ دوائی ہے اور پھر وہ لوگ جو زیادہ بیمار رہتے ہیں وہ دوائیاں کھا کھا کے وہ سمجھتے ہیں کہ آدھے کا قیمت ہو ہی ہے لیکن کوئی بھی اس ساری معلومات کے باوجود ڈاکٹر قرار نہیں دیتا اسے حکیم نہیں کہا جاتا اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ سب کو آتا ہے وضو کیسے کرنا ہے غسب کیسے کرنا ہے اسی طرح روزے کے بنیادی احکامات زکات کے بارے میں موٹی موٹی باتیں تقریبا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے لیکن اتنا کچھ جاننے کے باوجود کیا وہ عالم دین ہے نہیں دین کی معلومات ہے اس کے پاس ہر آدمی دین کی بنیادی معلومات رکھتا ہے اپنے عقیدے کے بارے میں بنیادی اعمال کے بارے میں خصوصاً ارکان اسلام کے بارے میں موٹی موٹی بنیادی معلومات ہر بندے کے پاس موجود ہے کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم لیکن اس ساری معلومات کے باوجود وہ عالم دین نہیں نہ وہ عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نہ ہی کوئی اسے عالم دین قرار دیتا ہے یا میں دین سمجھتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا دین کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود عالم نہیں میڈیکل کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بس یہ ایک بنیادی خراب ہے علم اور معلومات کے درمیان ڈاکٹر کون ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آئے اس کو اللہ حقبر اعلی نے جو علم دیا ہوا ہے وہ اپنے اس علم کے بل بوتے پر اس علم کی روشنی میں اس نئی سے نئی بیماری کا حل اور علاج دریافت کرے مریض کو ٹریٹمنٹ دے اس کا علاج کرے یہ ہے ڈاکٹر نسخے یاد کر لینا اور لکھ کے دے دینا اور لوگوں کو بتا دینا یہ ڈاکٹری نہیں ایسے ہی عالم دین کون ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے وہ وہی الٰہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل تلاش کر کے آپ کو بتایا صاحب سے مسئلہ سن لیا سمجھ لیا اس کو آگے بیان کر دیا یہ عالم دین نہیں بنا علم ایک ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے سامنے پیش آنے والے مسائل کو حل کر لیتا ہے اب اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ ہو وعل نے بہت سی باتیں ایسی بتائی ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ عمران کی بیوی نے نظر مانگی مریم علیہ سلاط والسلام کو اللہ کے لیے وقف کیا گیا ان کی کفالت کا مسئلہ تھا تو کفالت کے لیے اب جھگڑا ہوا کہ کون اس کی کفالت کرے گا تو انہوں نے پانی میں قلمیں ڈالی کہ جس کی قلم پانی کے مخالف سمت میں چلے گی وہ اس کا کفیل بنے گا تو زکریہ علیہ سلاط والسلام کے حق میں ان کی کفالت آئی اللہ سبحانہ نہ و تعلیٰ نے یہ باتیں ذکر کی اور فرمایا من یہ غیب کی خبریں ہیں ہم ہاں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وَمَا كنت اذ جب وہ لوگ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا آپ اس وقت موجود نہیں تھے ماتن تا فسون اور جب وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس وقت بھی آپ ان میں موجود نہیں یہ ایک غیب کی خبر تھی سابقہ امتوں کے واقعات یہ سارے کے سارے غیب کی خبروں میں سے ہیں اللہ سبحانہ سطح نے بدلیا وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے اور پھر اللہ العالمین نے یہ حکم دیا ہے بل ما انزل کا من ربک سا تفعل فما سا نابلک کا جو کچھ آپ کی طرف آپ کہ رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے نازر کیا گیا ہے اسے آپ آگے پہنچا دیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر فما بلک کا رسالت آپ نے حق رسالت ادا نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی نازر ہوئی وہ ساری کی ساری آگے پہنچا دی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تک محدود رکھا ہو اور امت کو نہ بتایا ایسی کوئی چیز بھی نہیں بلکہ امرنی سیدہ احساسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے دی یہ سمجھے کہ اللہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغام دیا اور آپ نے آگے نہیں پہنچایا فقد آگہ نہیں اس بندے نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے بردان باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اجت الوضا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اللہ حلقت بلب تدئی کیا میں نے امانت ادا کر دی ہے اور اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچا دیے ہیں تو سب صحابہ کرام رضوا اللہ علیہ ودن نے بیک زبان گواہی کی تھی نہ انکت بلب کا وہ تھا ہاں آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وحی کی امانت آپ نے ادا کر دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ ساری کی ساری معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی جو کچھ قرآن مجید میں نازل ہوا وہ قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے آپ آج قرآن پڑھیں سابقہ امتوں کے واقعات اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے اور انہی واقعات کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا من یہ زید کی باتیں ہیں نوحی ہی ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں یعنی وحی کے ذریعے زید کی جو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی وہ ساری کی ساری باتیں قرآن کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں امت کو بھی پتا کرے گی تو جس طرح دین کی بنیادی معلومات ہونے کے باوجود بندہ عالم دین نہیں بنتا میڈیکل کی بہت سی باتیں پتہ چل جانے کے باوجود وہ عالم الطب یعنی حکیم یا ڈاکٹر نہیں بنتا اسی طرح غیب کی بہت سی معلومات حاصل ہو جانے کے باوجود کوئی عالم الغائی نہیں بنتا سابقہ امتوں کے واقعات آپ قرآن مزید میں ہیں آپ قرآن پڑھیں ترجمہ پڑھیں آپ کو وہ ساری باتیں جو آپ سے پہلے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے بیت چکی آپ کو معلوم ہو جائے گی بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہیں موسا و فرعون کا واقعہ ابراہیم و نمرود کا واقعہ آدم اور ابلیس کا جھگڑا یہ کسی معلوم نہیں ہے یہ ساری کیا چیزیں ہیں غیر کی خبریں ہیں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں آگے بتا دیا اور اللہ خبح تعالیٰ کروا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں تلک میں علی یوسف علیہ السلط وسلم کا سارا واقعہ سنایا اور فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں آپ سورہ یوسف پڑھیں سورہ یوسف کی تفصیل پڑھیں سارا واقعہ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہوگا تو کیا وہ جان کر آپ عالم الغیب ہو جائیں گے ہرگز نہیں میں علم غیر ایک الگ چیز ہے اور غیب کی معلومات ایک الگ چیز ہے علم دین علم شریعت ایک الگ چیز ہے اور دین کے بارے میں معلومات ایک الگ چیز ہے علم اور معلومات کے مادہ جو لطیف فرق ہے اس کو سمجھ لیں تو یہ لمبے چوڑے جھڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں اس طرح اور بے شمار مثالیں آپ بنا سکتے ہیں مثلا انجینئرنگ ہی ہے تو کئی چیزیں آپ کو بنانے کا طریقہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود سارے انجینئر تو نہیں ہیں نا हा? اس علم کی کچھ معلومات ہے علم پورا نہیں جس کے پاس علم ہوگا اس کو آپ انجینئر کہیں گے بگرنا نہیں علم ہندسا جو اس کو باقاعدہ طور پر حاصل کرے گا وہ مہندس یا انجینئر بنے گا بگرنا نہیں ایسے ہی دین کے بارے میں سن سنا کے معلومات حاصل کر لینے سے بندہ عالم دین نہیں بن جاتا اللہ سبحانہ و صاحب نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہم ہاں آپ کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العالمی نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے خزائن اللہ خزانہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ بھی بتا یہ والا عالم الرغیبہ میں غیب نہیں جانتا غیب جاننا غیب کا علم رکھنا ایک الگ چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص۔ اللہ تعالی نے جو باتیں بتا دی وہ مجھے بھی پتا چل گئی میں نے آپ کو بھی بتا دی اب آپ اپنے موجودہ معاشرے میں آ جائیے خبریں سنتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں دنیا بھر کے حالات ہیں کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں کبھی آپ نے جا کر نہیں دیکھا وہ آپ کی آنکھوں سے اجھر ہے لیکن اس سب کی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ساری کیا چیزیں ہیں آپ کی نگاہوں سے اور جگہ اور غائب ہیں غیر کی اتنی ساری خبریں آپ روزانہ سنتے ہیں تو کیا آپ عالم غائب ہو گئے ہیں نہیں نا ان میں غیر کیا ہے کہ بغیر کسی وسیلے ذریعے واسطے بغیر کسی کے بتائے ایک غیب چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جائے یہ علم میں غیب ہے اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ عطا نہیں دی ہاں معلومات وہ دی ہیں اور جو معلومات اللہ نے نبی کو دی نبی نے اس امانت کو منوہن آگے پہنچا دیا امت کو دے دیا اسی لیے اللہ صنعت فرماتے ہیں اندہ مفا قیم غیر کی چابیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں لا علامہ اللہ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ما البر والبحر بر و یا علام بر برو بحر میں خشکی و تری میں کیا کچھ ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے پماتس پتما پتھر اللہ علامہ جو پتا بھی درخت کا گرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے والا حد الفر کوئی دانا زمین کی تاریخی میں ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے والا رت بن والا اللہ في کتاب مبین کوئی بھی خوش کیا سر چیز ہے اللہ نے کتاب مبین میں اس کو درج کر رکھا ہے لوہے محفوظ میں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعلیٰ فرماتے ہیں پل لا املی کل نف عم والا انہیں کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں کنغی بالس تک اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائی اپنے لیے جمع کر لیتا باما مسا نیسو اور مجھے کوئی برائی چھوتی ہی نہ اگر کو پتا ہو کہ میرے ساتھ کل یہ برا ہونے والا ہے وہ پہلے ہی اس کے لیے سیفٹی پریکاشن کر لے احتیاطی تدابیر وہ اس کے لیے پہلے سے ہی اختیار کر لے گا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے اگر مجھے غیب کا پتا ہوتا میں بہت سی بھلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا وہ امام مثلاً سو اور مجھے کسی قسم کی برائی چھوتی ہی نہ انہ نذیروں بشیروں قومی میں تو ایمان لانے والی قوم کو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا <تصفح> <تصفح> اسی طرح مشرقوں نے کہا کہ یہ کوئی آیت کوئی معجزہ لذا کیوں نہیں دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا کہ سنگایا آیا تم ربی ہی یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی اس کے رب کی طرف سے فخر بس آپ کہہ دیجیے ان غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے غیب نہیں ہے فن تدیرو انی محف المرت دیرین تم بھی انتظار کرو نشانی کا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے قرآن مجید میں جا بجا دونوں باتیں بیان کی ایک یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے علم کی بار بار اللہ تعالی نے نصی کی ہے اور دوسری بات بھی ساتھ بتائی ہے کہ غیب کی معلومات وہ ہم نے اپنے نبی کو دی ہے اور وہ معلومات آگے پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معلومات آگے پہنچا بھی, بھی ہے اگر غیب کی کچھ خبر ان تک پہنچتی ہے وہ کنجوسی نہیں کرتے بلکہ آگے بتا دیتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ بہانا ہوا فرماتے ہیں عالیم الغئی فلاح الظہر ہوئے بھی احاطہ اللہ تعالی غیب جاننے والا ہے اور غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مدر ہاں رسولوں میں سے جس پر اللہ راضی ہو اس کو غیب کی معلومات عطا فرماتا ہے سو یا سزوئی گئی ہی ون خرسی ہی اور اور پھر غیر کی باتیں رسول کو بتانے کے بعد اس سے آگے اور نیچے گھات محافظ نگہبان بھی مقرر کرتا ہے ان قد رسالات ربی تاکہ معلوم ہو سکے اللہ رب العالمی کے پیغامات جو انبیاء کو دیے گئے تھے وہ انہوں نے آگے پہنچائے کہ نہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی غیر کا علم کسی کو نہیں دیتے ہاں معلومات کچھ خبریں وہ بتاتے ہیں انبیاء کو اور پھر ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ یہ خبریں آگے پہنچائی جائیں اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کی باقاعدہ طور پہ نگرانی بھی کرتے ہیں لمحہ قد ابلاوری رسالات رقب تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو آگے پہنچایا ہے یا نہیں تو یہ بنیادی فرق ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ علم غیب اور غیب کی معلومات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو خلط مست کر دینے کی وجہ سے عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شان و عظمت والے بلند مقام و مرتبے والے ہیں لیکن ان کی اس بلند وسطمت شان اور عظمت کی وجہ سے کچھ علوم اللہ رب العالمین نے نبی کو نہیں دیے کیونکہ وہ ان کی شایان شان نہیں تھے اور اس ساری شان کے باوجود کچھ علوم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں کمی کرنا یہ بھی ان کی توہین اور گسافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جتنا اللہ نے رکھا ہے اس سے بڑھا دینا یہ بھی ناجائز اور آرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا میری شان میں مبارکہ نہ کرو جس طرح کے عیسائیوں نے عیسا بن مریم کے بارے میں کیا تھا اللہ عب العالمین نے جو مقام رکھا ہے وہیں پہ رہنے دو نہ اسے بڑھاؤ نہ اسے سے کام کرو اچھا ایک چھوٹی سی بات جو آدمی حکیم نہ ہو ڈاکٹر نہ ہو اور دعوی کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں حکمت کی دکان کھول کے بیٹھ جائے اور حکمت اس کو آتی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اتائی حکیم یہ لفظ بولتے ہیں نا اتا حکیم اتائی ڈاکٹر کیا علم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے یہ اچھا ہے اس کے لیے لفظ اٹائی استعمال ہوتا ہے اب کسی کو اٹائی کہنا یہ سیکھ تو نہیں ہے اس کی شان نہیں ہے کسی کو آپ اٹائی ڈاکٹر کہیں اٹائی حکیم کہیں لفظ اٹائی ساتھ بول دیں وہ اسے ہوگا ناراض ہوگا کہ اس نے مجھے اٹائی کیوں کہا ہے کہ کیسے دیکھ لیں کسی ڈاکٹر کو آپ تو اٹائی دیکھنا کیا بنتا ہے لفظ اٹائی ہے کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے بلکہ توہین کا لفظ ہے یہ ہجر ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اطائی عالم غیر ان کو اطائی علم غیر تھا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعان شام نے اس قسم کے الفاظ سے بھی گریز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے ہاں اعتدال میانہ روی اور حق اور انصاف اس کو سمجھنا چاہیے اللہ سبحانہ و صاحب نے غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں انہیں عالم الغیب نہیں بنایا دونوں باتوں کے اندر فرق ہے اور اس کی چند مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ خبریں اور معلومات الگ چیز ہے اور علم یکسر ایک الگ چیز ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہاں توفیقی اللہ بلّا علیہ تو وہی